صلی اللہ عرحمد اللہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقمۃ اللہ میں موجود اور باقی تمام علماء اللہ بادشاہ تمام سامعین برادر الخر سب کچھ مجھ سے نوع سلام عرض کرتے ہیں اور ہمارے سلسلہ دراصل کتاب دعوات شریف میں سے اور خمسہ جو ہے کہ تو آپ لوگ وبارکانہ تک پہنچا رہا ہوں تو اوراد خمسہ میں سے جو نپا پانچ بہت مواد پڑھی جاتی ہے آج اوراد حمسہ کا در نمبر نو ہے اور مجموعی طور پر دعوت کا درج نمبر بیاسی ہاں جی ایٹی ٹو ابلک نو ابل مبارک ہم تک پہنچا رہا ہوں تو اس میں جو ہے اسلّہ کے شروع کے جو ابتدائی جملات ہیں ہاں جی کلم طیبہ پڑھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد یہ مبارک کلمات ہم پڑھتے ہیں الساخل اللہ عظیم استغفر اللّہ عظیم الصطر اللّہ عظیم الضیلا و طو علََََََََََََََََََََََََ واص الََََََََََََََََََََطط اس مباركلملميے كا جو ہے جو کہ استخبار اور توبق كو اللّہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں اور اللّہ تعالیٰ كے عظيم آصماء الحسن لا الہ الا اللہ جوكہ افضل ہے اور اللّہ لقيوم جو اللہ تعالى كے دو عظیم صفات میں سے ہیں ان تین صفات کو واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں ہم استغفار کر رہے ہیں اور توبہ کریں اس تیسے استغفار کو جو ہے استغفار اکبر بھی کہا جاتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ صرف السلّہ کہیں تو استغفارِ عصغر مختصر استغفار کے کلمہ ہیں جب اللہ ضیل اللہ وَََََََََََََََََََََ القيوم كے اضافہ کر کے پھر استغفار کریں اور توبہ کریں تو اس میں ان بابرکت اسمال ہو کی وجہ سے قبولیت کی بہت زیادہ امید بڑھ جاتی ہے زینگر گرم تو اسیم اسلّہ میں طلب استغفار کرتا ہوں میں گناہ میں قطا جان زین گرمی جب آپ ہیں اللہ میں استغفار کرتا ہوں میں باشست طلب کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں کو چھپانے کی درخواست کرتا ہوں اور اس کے آفت درگزر کے درخواست کرتا ہوں کس سے اللہ سے کون سا اللہ جو عظیم ہے نہایت بعض ہے اللہ جو ہے لفظ اللہ یہ ذات واجب الوجود اور اس عظیم کائنات کے اور اس عظیم کائنات کے خالق اور مالک رب و الح اور رازق کا علِّ شاہ سے اس کا نام ہے ہے اور اس میں جامع اور اس میں مستجم جمیع صفات یہ اللہ تعالیٰ کا جب آپ نے اللہ کا نا تو سمجھے آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کے نانانوے آسما کے ساتھ اس کو آپ نے پکارا ہے کیونکہ جب ذات کا نام ہے اللہ تو صفات خود خود اس ذات کے اندر آ جاتی ہیں تو اس میں مبارک جو ہے ذات یہ سم مبارک ذات اسم ہونے کے واضح ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک سے میں تمام دعاؤں اور حادث میں اسم اللہ ہمیشہ موصوف واقع ہوتا ہے ہاں جی اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے قرآن پاک میں بھی آیا ہے لیکن کہیں بھی الرحمن و اللہ نہیں آیا ہے الرحیم اللہ نہیں آیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ اللہ اللہ تعالیٰ کے ذات کا نام ہے اور باقی رحمٰن الرحم دن بھی اسمال حسنا سب اس کے صفات ہیں ہاں جی تو لہذا جو ہے یہ اسم اللہ ہمیشہ قرآن باغ میں حادث میں موصوف واقع ہوا ہے اور باقی اسماء مثلا رحمان الحیم غفا رازی وغیرہ سب صفت واقع ہوا لفظ اللہ کے لئے اسی سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کے پاک ذات کا نام ہے العظیم عظمت کے معنی میں ہے عظمت یقیناً جب ایک ذات کائنات کے ہر شے کا مالک ہے اور یہ پوری کائنات اس کے حکم سے اس کے امرکن کن یقون سے وجود میں آیا ہے عدم سے وجود میں لایا ہے تمام انسان چران پران آسمان زمین کہکشان سورا شان سیارات اس سب کے سب جاؤ اللہ نے عظم حلق فرمایا اور ان سب کا مالک بھی ہے ابھی یہ سب ایک لمحے میں نابود بھی کر سکتا اور جیسے ہزاروں آسمان زمین اور خلق بھی کر سکتے تو پھر اس پاک ذات کی عظمت کو انسان جو ہے کیسے تک رکھ کریں گے آزاد نگرہ اللہ تعالیٰ کو عظمت کے ساتھ اس میں عظیم کے صحت کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو اللہ کے عضول میں اپنے گناہوں کی بخش طلب کرتے ہیں استا اللہ لازم عزین گرامی جب آپ اسر اللہ پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ میں تر درگاہ میں اپنے گناہوں کے بخش طلب کر رہا ہوں تو بندے مومن کو شاہ ہے کہ ہاں اپنے ان تمام گناہوں کو ذہن میں لائے تصور میں لائے جو بھی انسان سے کوئی دنیا میں انسان معصوم نہیں ہم سے جو بھی چھوٹے بڑے انحطائ در ہو چکے ہیں اس کو ذہن میں لا کر پھر اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں اس کی بخش کا دعا کریں اس سے توبے کی دعا کریں اس سے اس میں توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے افضل زدر کی دعا کریں تو پوچھیں گے جتنا آپ گناہوں کو ذہن میں لائیں گے جتنا آپ کے اندر آجزی آ جائیں گے خضو آ جائیں گے خوشو آ جائیں گے اور جتنا آپ ان دعاؤں اپنی خطاؤں کو ذہن میں لائیں گے اپنے اندر اللہ کے حضور میں ہاں جی آپ کے اندر خضو آ جائیں گے عاجزی آ جائیں گے اور شرمندگی کا احساس ہوگا ہاں جی اور اللہ کے درگاہ میں جتنے آپ کے اندر عاجزی اور شرمندگی کا احساس ہوگا نادیم ہوگا اتنی آپ کی دعائیں استغفال قبول ہونے کی سب سے زیادہ امید ہو جاتی ہے کیونکہ عاجزی آنے سن میں شرمندگی آپ کے اندر شکستگی آ جاتی ہے ہاں جی شکستگی آ جاتی ہے تو امید کی کہ اللہ تعالا پھر جب آپ استغفار کریں گے انسان اپنی خطا کو زین میں لا اللہ سے باتش مانگے اپنے گناہوں کو زین میں لا اللہ سے باتشت مانگے تو اللہ تعالیٰ بادشت افدر کرے گا اگر ہم خود کو ہم بہت بڑے بے گناہ سمجھ کرے خود کو بہت بلد مومن اللہ والا سمجھ کر استغفار کریں گے اور تو پھر یقیناً آپ کے اندر وہ نہ وہ آئے گا نہ وہ ندامت آئے گی نہ شرمندگی آئے گا نہ وہ کثر نفسی پیدا ہوگا تو پھر بہشت کو امید نہیں پیدا ہو سکتی ہے زہانگرہ میں لہذا یہ اسخر اللہ عظیم پڑھتے ہوئے اپنے اندر اپنی خطاؤں کو اپنے گناہوں کو ذہن میں لا کر یہ مبارک کر میں زبان پر جاری کرے تاکہ وہ رب اپنی محربوز کے راہمت جوش میں آ جائے اپنے گناہوں کو باہتے میں یا اسلّہ العظیم اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں باشستہ لب کرتا ہوں عظیم اللہ کے درگاہ میں اللہجی وہ ذات لا الہ نہیں کوئی معبود اس کائنات کے اندر, اندر. معبود یعنی ایسی ذات جس کے اعتعاد کی جائے ایسی ذات جس کی بندگی کی جائے ایسی ذات جس کو معبود بنایا جائے کوئی چیز کائنات کے اندر اس چیز کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کی جائے اس کو معبود بنایا جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے اللہ جی اللہ ضالٰ نہیں ہے کوئی معبود کوئی شہ عبادت کے لا نے کوئی ذات عبادت کے اللہ اللہ سوائے اسی پاک ذات کے یہ حُ ضمیر ہے اضاء جو اللہ کی طرح پلتا ہے جو اسے سے پہلا اللہ میں آیا ہوا اور یہ اللہ ہو ضمیر کے بارے میں عالم معرفت طریقت کے رضان بنواتے ہیں یہ باطن اللہ ہے اس میں ہاں جی اللہ اس میں ظاہر ہو اس کا باطن ہے چونکہ ہیں عصل میں ہو صرف ہاں پیش ہوئے واؤ کو آگے ملانے کے لیے جوڑتے ہیں اس کارفی وسن بولتے ہیں تلخت کے بزگان جو عالم عالفت ہیں تو جس طرح اللہ کی ذات جو ہے حد ہے اس کا کوئی جز نہیں لفظ ہے ہو ایک حرف ہے تو اس کے بھی جج نہیں ایک حرف کو پھر مزید جز کیا کریں گے دو تین حرف ہو تو اس کو الگ الگ کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی باطن اور حقیقت کے لیے جو ہے نام واقع ہوا ہے بات اللہ ہو ہے اس لیے ہمارے ازکار میں بھی ہو یا ہو من ہو والا پڑھتے ہیں جیسے مشہور ہیں رواج میں ہم رواج میں مشہور ہے علی سلمان فارسی ایک دفعہ جو جنگ جنگے خندق کے بارے میں آتا ہے یا جنگ خیبر کے بارے میں بھی یہ روایت آتا ہے کہتے ہیں اب سلمان فارسی فرماتے میں نے دیکھا علیہ, علیہ السلام ایک کوئی چیز پڑھ رہا ہے وہ غور سے سنا تو ہو یا من ہو اللہ ہو اس طالب اس, اس سے قریب قریب کے اعبارہ لکھا ہے تو آپ نے جو ہے آپ کو سننے آپ نے رسول اللہ سے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ السلام ایسا ایک تذبیح پڑھ رہا تھا اس کا کیا ملب ہے تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں یہ حضرت خجر علیہ السلام کا جو ہے تذبیح فرمایا اس طرح یہ لفظ ہو یعنی باطنِ اللہ کو نظر میں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پاک ذات کو نظر میں رکھتے ہیں رہ کر اس کی طرف اشارہ ہے لفظ ہو کے ذریعے سے تو لا اللہ وہ ذات لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ ہو سوائے اسی پاک ذات اللہ کے جس کے سوا دیکھ اور صبح جی الحی القلیم ہے حی جو ہے لفظ حیات سے ہیں ہاں جی حیون جو ہے لفظ حیات سے ارجن گرمی اس کا معنی جو ہے ہائی الحیات سے ضد الموت ہے موت کے ضد ہے ہاں جی الحیٰ ضد الموت یعنی صاب حیات و صاب زندگی تفسیر موین فرماتے ہیں الحائی کے معنی کیا ہے ادا ام البقا وہ ذات جو ہمیشہ ہمیشہ سے باقی ہے جس کے لیے عدم کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے دا البقاء ہمیشہ ہمیشہ سے باقی ذات کو حئی ہی بولتے ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حی جو حئی یا حیاتن زندہ رہنا حیون جم احیا زندہ زندہ دل کے معنی میں آیا ہے باقی کے معنی میں آیا ہے فعال مستعد متحرک کے معنی میں آیا ہے اور القیوم قوام سے ہے تو قوام العمر نے لکھا ہے نظام ہو و اماد ہو قیام یعنی قیوم میں کیا کائنات کے کی ہر شے کا تسلسل کے ساتھ باقی رہنا یہ کائنات خلق ہونے کے بعد اس کو باقی رہنا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں تو نہ زین ہم لوگ میں ایک تارخان ہماری زندگی میں ایک کوئی بھی کوئی چیز بناتے ہیں پھر بازار میں بیچنے کے لاتے ہیں خریدار خرید لیتے ہیں تو اس بنانے والے کو اس چیز سے پھر تعلق ختم ہو جاتے ہیں ایک دروازہ بنا کہ آپ کو دے آپ دا اپنے گھر میں لگایا اس کے بعد آپ اس کو توڑیں رکھیں اس کی حفاظت آپ کی ذمہ ہے اس کا ترخان بنانے والے کے ذمہ نہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہے اس پاکزات نے کائنات کے ہر شیک کو خالق فرمایا پھر اس کے بقا اور دوام استمرار کے لیے بھی جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پر توجہ رہتے ہیں اس کی تمام ضرورتیں ہمیشہ فراہم کرتا رہتا ہے یہ فرق ہے ہم ایک چیز کو بناتے ہیں تو اس سے آپ جدا ہو جاتے ہیں پھر وہ جس, جس کو دینا دے دی جا وہ چاہنے وہ چیز جائیں لیکن اللہ پان کائنات کو حل فرمائے پھر اس کی حفاظت بھی اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اس ہر شے کا وہ رف ہر شے کو جس مقصد کی حالت اس کو عالم منزل تک پہنچاتے ہیں کمال تک ہر شے کا رزق دینے والا بھی وہ ذات ہے ہر شے کا جو ہے مالک بھی وہ ذات ہے ہر شے کا رازق بھی وہ ذات ہے اور ہمیشہ رزق پہنچاتے ہیں. ہمیشہ زندگی کی, کی تمام ضروریات وہی اللہ پہنچ الولی کے معنیٰ یہی ہے مکمل سر پرستی کرنے والا اللہ تعالیٰ مکمل سر پرستی کرتا ہے اس کا معنی اس پوری کائنات کے حیات اس کو حیات بہتنے میں اللہ نے حیات با زندگی بھی اسی دے ہر شے کو اور ہر شے کو رہنے کے لیے ہر شے کو جتنی عمر اللہ نے دیا ہے اس تک پہنچانا بھی اسی کائنات کائنات کے رفتہ کا اسی کے ہاتھ میں رکھا ہوا تو کائنات کے حاصل کے نظام اور اماد اس کا بقا بھی اللہ تعالی خود کے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اور آپ بولتے ہیں فلاں القوام اقیوام اہل ویت وقوع اقوام اہلویت یعنی کیا ہے ولزی یوقیم وہ ہنسی جو اس گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں ہے اس کا خیال رہتے ہیں قیوم کا ایک معنیٰ میں لکھا ہے دا القیام بتدبیر تدبیر خلقی اللہ تعالیٰ جو اپنی محلوقات کی زندگی کی تمام اوپر نیچے اتار چڑھو ہر چیز کے تدبیر فرماتے ہوئے ہر شے کو قائم رکھتے ہیں دائم رہتے ہیں جب تک اللہ نے اس شے کے لیے جتنی زندگی دینا ہے جتنا عرصہ باقی رہنا ہے اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ اس كے اجل مسمہ اس کو پہنچانے کے بھی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں ركھا تھا اس لیے اللہ تعالی كی ذات کو قیوم فرما دے تو اس لیے جو ہے اللہ کی ذات جو ہے ہاں جی اللہ كی حیات و زندگی ہماری حیات زندگی اللہ میں فرق ہے ہماری حیات و زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا لیكن اللہ كی حیات و زندگی ذاتی ہے یعنی اسے کسی نے زندگی اور حیات نہیں بھاشا بلکہ اسی پاکزاد نے ہر شے کو حیات بخشی چنانچہ اللہ قرآن پاؤ فرماتے ہیں یوں و وہ امید و بھائی لا یوں ہی وہ ہر شے کو زندگی دیتا وہ امید ہر شے کو موت دیتا وہ بھائی اور وہ ذات ہمیشہ سے صاحب حیات ہے زندہ لا یموت اس کے لیے موت کا تصور ہر کس سے نہیں اور اللہ جو ہی حیات مطلق کا مالک ہے اور خود ذات پاک مطلق ہے ہاں جی حیات ملّ کا ذات اور ہر شے جو, جو ہے اور وہ ذات خود جو ہے پاغزات حیات یہ ملک ہے قیوم یعنی اس کائنات کے ہر شے کے قوام و بقا صرف اور صرف اسی پاک ذات اللہ کے فضل و کرم سے یہ کائنات ہر لمحہ اللہ کے رحمت و قوام کا محتاج ہے کیونکہ کائنات ممکن الوجود ہے ممکن الوجود ہمیشہ عدم کا تقاضا کرتا ہے اور واجب الوجود جو ہے اپنے رحمت سے اس سے دوام اور بقا بانجتا ہے اس لیے ہر لمحہ کائنات کے ہر شے کو اللہ کی طرف سے دوام اور بقا ملتا رہتا ہے آپ ازن گری اس کو علامہ جہی قیوم کو سمجھانے کے لیے کائنات کے ہر شے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا محتاج ہے اللہ کی قیومیت اور حیات دینے کا محتاج اس کی مثال یہ دیتے ہیں آپ نے گھر میں ایک بلب روشن کیا تو جب تک مرکز سے اس کو مسلسل بجلی مل رہا نہ ہوگا نہ ہی نہ نا ملے تو یہ بال اس بعد خاموش ہیں. جی ہو جاتی ہے ہاں جی بند ہو جاتی ہے تو اسی طرح ہر شے کی بقا اور دوام ایک نوک روشنی ہے ہاں جی؟ تو ہر شے کی بقا اور دوام کو اللہ کی طرف سے مسلسل رحمت ملتا رہے حیات ملتا رہے اس کی بقا کے لئے اسباب اللہ تر سے ہوتے رہیں تو ہر شے کو بقا اور وجود حاصل ہے جو ہے وہ رحمت رک گیا ہر شے کو فناہ آ جاتی ہے موت آ جاتی ہے اور یہاں سے چل بستے ہیں وہ خاموش ہو جاتا ہے زنگرامی لہٰذا اللہ تعالیٰ کے ذات جو ہے وہی ذات ہے جو اس کائنات کے ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے کو بقا اور پیمام دینے والی ذات وہی ذات ہے لہذا ہماری مبارک دعا, دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے استوار کرنے ساتھ ساتھ اللہ میں اس معذمت اللہ کے درگاہ میں اپنے گناہوں کے باشست طلب کرتا ہوں وہ ذات کہ لا الا اللہ اس کے سوا کوئی معذات نہیں کوئی معبود نہیں لا الہقیم وہ صاحب حیات ہے خود صاحب حیات ہے اور ہر شے کو حیات دینے والی زندگی دینے والی ذات ہے اور القیوم کائنات کے ہر شے کو بقا اور دوام اور ثبوت اسی پاک ذات کے ذریعے سے وہ ذات جب تک اس بندے کے ساتھ اس خادشے کو بقا وہ ہٹیں تو سب کچھ خاموش تو آج کے دادشے پر اتفاق کرتے ہیں